السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصوح> کیسے ہیں جناب آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے بہت شکریہ رضوان بھائی اور سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے ٹائم پر ہی حاضر ہو گیا تھا جس کا میں نے کل سب سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ ہمارے مسئلے کے اہل سنت کی ایک قداور شخصیت کا بیان ہو رہا تھا تو میں غیر مناسب لگا کہ میں مائک کا مطالبہ کروں تو کچھ بھائی پوچھ رہے تھے درس کے بارے میں تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آج درس کریں گے اور کل جو ہے وہ سید سیدا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے اور غزب احد کے شہدا جو ہیں ان کے لیے خراج تحسین بھی پیش کریں گے ان اللہ تعالی جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ حضرت قصے کی غاہ میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک کے حوالے سے بھی کچھ بیان ہو کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر کم ہی بیان ہوتا ہے تو یہ آپ کے وہ عظیم چچا جان ہے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار جو ہے وہ بڑا ہی والانہ تھا اور اس جنگ میں یعنی رضو خود میں آپ نے جامع شہادت بھی نوش فرمایا تو کل یہ مسلم شیر کا درس نہیں ہوگا حضرت سیدنا امیر حمزہ غلامی اللہ تعالیٰ آپ کا اس سے پاک مشاہ اللہ تعالیٰ منایا جائے گا تو ایڈمنز حضرات جو ہے وہ نوٹ فرما لے اور صبح سے ہی بینر جو ہے وہ لگا روم میں اور شہادۂ عہد کی پاک ارواح طیبات کے بلندی درجات کے لیے اب آپ جو کچھ بھی پڑھ کر لائیں ان اللہ تعالیٰ پھر آخر میں ہم آپ کی سید بالخصوص سید و شہدا سید میرے حمزہ بھی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں ثواب کا ندرانہ بھی پیش کریں گے تو یہ تو کل کا شیڈول ہے تو آج ان اللہ تعالیٰ حسب معمول ابھی کلام عزت کے چند اشعار بھی ہوں گے اور قصبۂ بردہ شریف کے اور اس کے بعد پھر ان اللہ تعالیٰ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ مسلم شریف کی فنی حیثیت کے بارے میں ہے اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ تو سبز کہیں ہوئی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہوا وہ عظیم قصیدہ جو ہے قصیدہ بردہ شریف اور کرام علا حضرت عظیم البرکت مجین دین ملت سننے کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں اپنی اپنی جولیاں پھیلا لیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر نظران عقیدت پیش کریں گے اور اگر قبول ہو جائے تو زہر نصیب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سبقہ ہمیں خلوص ذوق و شوق محبت اور الفت عطا فرمائے کہ جس سے ہم صحیح معنوں میں آکا کئی مثا ہو علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ پیش کر سکے تو عقیقہ سیدھا بردا شریف جو ہے اس کے سمشار على حبي خير الخلق مني مولي يا صل عليه وسلم دائما ابدا على حبي خير الخلق مني هو الحبيب الذي ترضى شفاعته هو الحبيب الذي ترضى شفاعته لكل هول من الأهوال مولا يا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهني محمد سيد الكونين والفطرين محمد سيد ويني من نورك وان من عجل مولي يا صل وسلم دائما انت على حبي خير الخلق كلهم فَإِنَّ مَنْ جَدَّدَ كَدْنِيَا وَضَرَّ عَتَاهَ فَإِنَّ مَنْ جَدَّدَ كَدْنِيَا وَضَرَّ عَتَاهَ مَن أُلُو مِعْقَالِ مَلَاحِ يَا مُحَمَّدُ دَائِمًا نَادَاكَ عَلَى حَبِيبِ دِيكَا خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ <تصفيق> يَا رَبِّ دُمْ مُصْطَفَى بَلْ هُوَ استعفى بلغ مقا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صل وثلم دائما أبدا على حبيب ليك خير الخلق كلهم صلى الله عليه يا رسول تو چکے کب تو دیکھ چکے اب کب کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کب کا کا کرو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے قابا کا قابا دیکھو اور آب تو پیا خو بیم سمت یا خوب بجائی تو دے سہ کو سر کب دریا دیکھو آ ج دے شہ کبھی دریا دیکھو ہہ شاہ, شاہ کر کا دیکھو کاد تو دیکھ چکے تابع کاب دیکھو اور رکن شامی سے مٹی وحشت شام میں غرب شامی سے مٹی وحشت حسط شام اب مدینہ کو چلو صبح ش دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح ش دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح دل آرا دیکھو رہا دیکھو ہادی شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا محبلا سے کعبہ خوب لکھو سے لگایا ہے بلا سے کعبا اسر محبوب کے پردے کبھی بھی جلوا دیکھو کسرے محبوب کے جلوے کبھی پر گا کسرے محبوب کے پردے کبھی جلوا دیکھو حاجی او چاہ کر دیکھو کعبہ بت دیکھ چکے اب کا کب دیکھو ہا ج مت دل بوسے سنگے اصور دو چکا مت دل بوسے سنگے اشور خاک بوسی مدینہ کا برت بدھو خاک بوشیے مدینہ کا برت دیکھو خاک بوشیے مدینہ کا بروت دیکھو حاجیوں ج شاہ کا روزہ دیکھو اور کر چکی رفات کا نظر پر واضح کر چکی رفات دیکھو اور غور سے سم تو رضا کا بس آتی ہے صدا غور سے سم تو رضا کہاں بس آتی ہے صدا میری, آنکھوں سے, میری آنکھوں سے میرے پیار کر تبا دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کر دیکھو کب تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو حج کر دیکھو بت تو دیکھ چکے اجماعی وزل سامعین کرام صحیح مسلم شیف کے حوالے سے آج ہی گفتگو ہوگی کل کے درس میں ہم نے حضرت سکنہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات پا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی تو صحیح مسلم شریف آپ کی میں سے ایک عظیم تصنیف ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے علوم و فنون پر در قدر جو تصانیف فرمائی ان میں سے ایک خزانہ یہ صحیح مسلم شریف کی صورت میں بھی ہمیں عطا فرمایا تو ہمیشہ کش علم کی پیاس بجھاتا رہے گا اور ان کے دامان دل کو جواہر فکر سے چمکاتا رہے گا ان تصانی مبارکہ میں صحیح مسلم شریف کا اپنا ایک الگ مقام ہے اس کتاب کا نام الجامع و صحیح رکھا گیا اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنا حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی احادیث و روایات کو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ترتیب دیا اور اس کی تدوین بہت ہی بہترین طریقے سے فرمائی اور یہ کتاب ابواب کی ترتیب اور کتب کی تدوین کے اعتبار سے صحیح بخاری شریف پر بھی فوقیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض محققین نے صحیح مسلم شریف کو صحیح بخاری شریف پر ترجیح دی ہے اور یہ کتاب مقبول عام بھی ہے اکثریت کے نزدیک پرانے حکیم اور صحیح بخاری شیخ کے بعد اس کا مقام ہے خود امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ محدثین دو سو سال تک بھی حادیث جمع کرتے رہیں پھر بھی ان کا دار و مدار اسی کتاب پر ہوگا اور یہ کہ دو سو سال کی بات ہے آپ نے فرمایا تھا لیکن آج تقریباً گیارہ سو سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر چکا ہے تو آج بھی جو بھی حدیث کا خادم ہے جو بھی حدیث سے شغف رکھنے والا ہے صحیح مسلم شریف کو گزارا نہیں ہے آپ نے اپنی اس عظیم کتاب کا سبب تعلیف یہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں نے درخواست کی کہ صحیح احادیث کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں تکرار کے بغیر احادیث کو جمع کیا جائے چنانچہ آپ نے تین لاکھ احادیث سے اپنی اس کتاب کا انتخاب فرمایا حافظ امام شمس الدین زیادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کے بعد حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام ابو ضرح جو حافظ الاصر تھے حافظ الحدیث تھے آپ کی خدمت میں پیش کی اور وہ و تعدیل کے بڑے ہی ماہر تھے انہوں نے جس کسی روایت کے متعلق بھی علت کو یہ اس کی علت بیان کی تو امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اس روایت کو کتاب سے خارج کر دیا اس طرح یہ مجموعہ احادیث جو ہے پندرہ سال کی طویل مدت میں مکمل ہوا تو آپ اندازہ فرمائیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی اتنی عظیم محنت ہے جو صحیح مسلم شریف کی صورت میں ہماری نظروں کے سامنے ہے پندرہ سال کی محنت اور پھر تین لاکھ احادیث سے آپ نے اس کا انتخاب فرمایا اور اس کی اور بھی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اس کتاب کو دیگر تمام کتب احادیث پر ممتاز کرتی ہیں صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی جو بڑا فرق ہے وہ حد اور اخبار کا ہے حالانکہ امام بخاری امام مالک جیسے عظیم محدسین بھی اس فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس میں فرق کیا ہے کہ حد حدا اس وقت بولا جاتا ہے جب شیخ حدیث بیان کر رہے ہوں اور شاگرد سن رہے ہوں اور اخبار نا کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب شاگرد روایت پڑ رہا ہو اور استاد صاحب اس کی سماعت فرما رہے ہوں تو بخاری شریف میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے حداثانہ جبکہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو فرق کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جہاں استاد صاحب نے شیخ صاحب نے حدیث بیان کی ہے اور شاگردوں نے اس کی سماعت کی ہے تو وہاں آپ نے لفظ حد خانہ استعمال فرمایا ہے اور جہاں آپ نے وہ روایت بیان کی کہ جس میں شاگرد نے استاد کے سامنے حدیث کی تلاوت کی ہے استاد نے اس کو سماعت فرمایا تو اس کے لیے لفظ اخبارانہ استعمال فرمایا اس کے بعد دوسرا فرق یہ ہے اور جو خصوصیت ہے صحیح مسلم شریف کی کہ آپ نے راویوں کے اسماع اور ان کے انصاب میں بہت احتیاط سے کام لیا کیونکہ یہی ایک بڑا پرخطر شعبہ ہے کہ نام اور نصب جو ہے اکثر مل جاتے ہیں بات میں اس میں اتنی احتیاط کی ہے کہ روایت کی صنعت میں کسی قسم کا امہان پیدا نہیں ہونے دیا راوی کے نام اس کا نصب اور اس کی کنیت میں کوئی اختلاف ہو آپ اس کو ظاہر کر دیتے جبکہ دیگر محدثین کا یہ طریقہ نہیں ہے الفاظ حدیث میں اگر کوئی اختلاف ہو مثلا ایک راوی نے روایت کی ہے دوسرے راوی نے بھی وہی روایت پیش کی ہے لیکن ان میں تھوڑا بہت لفظوں کا اختلاف ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی لے ہر رابی کے ساتھ اس کے لفظ کی وضاحت فرما دیتے ہیں کہ وہ لفظوں لے فلان یعنی یہ لفظ جو ہیں وہ فلان کے ہیں روایتی ہی ہے تو اس کا بھی خاص خیال جو ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے اور کتاب کی ترتیب میں بہت اہتمام کیا گیا ہے اس کے بعد آپ ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب قائم کر کے تکرار سے بچاتے ہیں یعنی ایک ہی روایت کو بار بار نہیں لاتے آپ روایت برمانہ اور اختصار سے گریز کرتے ہیں آپ روایت کے لیے مسلم عادل فکہ متصل اور طبقہ اولہ اور طبقۂ ثانیہ کے رابیوں کا انتخاب کرتے ہیں طبقولہ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روی جو ہے وہ کامل و ضبط بھی ہو اور اس کی اپنے شیخ کے ساتھ اتصال بھی ہو اور وہ کثیر الملازمت ہو یعنی کسی دیر تک ان کے ساتھ رہا ہو یہ سب سے بہتر طبقہ ہے اور اس کے بعد دوسرا طبقہ جو ہے وہ عادل ہو کامل و ضبط ہو لیکن اپنے شیخ کے ساتھ ان کی ملازمت جو ہے وہ کم ہو یعنی ان کے ساتھ تھوڑا رہے تو یہ جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی انہی دو طبقوں سے لہٰذا روایت کرتے ہیں اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو ان سے نچلے درجے کا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ راوی اور جن سے وہ حدیث روایت کر رہے ہیں ان کے درمیان زمانے کی ہم مہنگی بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی تو آپ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس کی صحت پر اجماع ہو چکا ہو اور آپ کی اس شرط پر بعض نقاد جو انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے اور آپ نے تعریفات زیادہ نہیں کی لیکن جو کی ہیں وہ کمال کی ہیں مسلم شریف میں محققین کے نزدیک صرف چودہ مقامات پر سند مع کے ساتھ احادیث مروی ہیں اور لیکن دوسرے کئی اور طریقوں کے ساتھ یہ احادیث بھی سند موصول کے ساتھ مروی ہیں اور حکمت دربہ صحت پر فائد ہیں الغرض یہ کتاب اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے اور حضرت امام حسین بن علی نیش بلی رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آسمان کے نیچے امام مسلم علیہ رحمت کی کتاب سے زیادہ کوئی کتاب صحیح نہیں اور مسلم شیخ کی احادیث کو روایات کی تعداد میں اہل فن کا اختلاف ہے حضرت احمد بن سلمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں بارہ ہزار احادیث ہیں اور حضرت ابو حفظ کے نزدیک آٹھ ہزار احادیث ہیں اور اگر مقررات کو حضف کر دیا جائے یعنی جو تکرار کے ساتھ حادیث لائی گئی ہیں تو ترسب کے نزدیک صحیح مسلم شریف میں چار ہزار احادیث ہیں اب ایک بات یہاں پیش نظر رہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم لاحق ہو گیا ہے کہ جو بھی روایت آپ دیں جو بھی دلیل پیش کرنی ہو بس وہ بخاری اور مسلم سے آنی چاہیے اس کے علاوہ حدیث کی کوئی اور کتاب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تو اب آپ اندازہ فرمائیے جیسا کہ ابھی میں نے ارض کیا کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے تین لاکھ احادیث میں سے چار ہزار احادیث کا انتخاب فرمایا ہے تو کیا تین لاکھ میں سے صرف چار لاکھ چار ہزار احادیث نکال دیں تو باقی جو دو لاکھ چھیانوے ہزار احادیث ہیں وہ کس کھاتے میں گئے تو اور یہ صرف ایک کتاب کے حوالے سے ہے ورنہ آپ کو کتنی احادیث یاد تھی اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں آپ کی تعداد بھی آ رہی تو یقیناً یقیناً لاکھوں کی بلا شبہ لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو حدیث حدیثی آتی حضرات بات یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف یا صحیح مسلم شریف ہی سے حدیث کا حوالہ طلب کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مجھے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے اور محدثین نے نقاد جو گزرے ہیں انہوں نے اس کے اصول اور ضابطے بنا دیے ہیں اس کی روشنی میں اس کو پرکھ لیا جائے اب اس کے لیے یہ قید نہیں ہونی چاہیے کہ جناب اگر بخاری شریف میں ہوگا تب ہی مانیں گے مسلم شریف میں ہوگا تبھی مانیں گے کیا ایسا کرنے والے بات پر کوئی نس پیش کر سکتے ہیں کوئی دلیل دے سکتے ہیں قرآن پاک کی کسی آیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک سے یا کسی صحابی کے قول سے جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ بس صرف اور صرف بخاری اور مسلم کی روایات ہی لینی ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہے تو محترم حضرات باقی رہی یہ بات کہ بخاری شریف اور مسلم شریف جو ہیں یہ صحیح کتابیں ہیں اس میں کچھ شک نہیں دونوں بزرگوں نے ان کتابوں میں صحیح روایات لانے کا التزام کیا ہے لیکن اس کے باوجود امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے جو مستدرک تحریر فرمائی تو وہ اسی شرط پر تحریر فرمائی کہ اس میں وہ احادیث لائے جو مخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہیں لیکن دونوں بزرگوں نے کو اپنی کتابوں میں درج نہیں فرمایا اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی رہے نے اپنے تمام تر اہتمام کے باوجود ایسی روایات بھی نقل کی ہیں جس کی صنعت میں خارجی راخذی قدری جبری اور معتغری رابی پائے جاتے ہیں اور عثماء اور اجال کے ماہرین نے ان پر شدید تنقید کی ہے ان کے علاوہ سیاستکتا کی باقی کتابوں میں بھی ایسی روایات و احادیث کی کافی تعداد موجود ہے جن پر صحیح کا اطلاق نہیں ہوتا مثال کے طور پر حضرت امام حافظ ابن صلی اللہ علیہ رحمت نے جامع کرموی کے بارے میں فرمایا کہ جامع کرمزی میں منکر احادیث کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت باتیں اس پر ہو سکتی ہیں تو فنی لحاظ کے حوالے سے چونکہ آج ہم مسلم شیر پر گفتگو کر رہے ہیں تو عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی حدیث چاہے سامنے دیوار پہ لکھی ہو اگر وہ راویوں کے لحاظ سے درست ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلم شیخ میں ہے یہ بخاری شیخ میں ہے سیاستہ کے غیر کسی اور کتاب میں ہے بس اس کو مان لیا جائے گا اگر انصاف کے نگاہ سے دیکھا جائے تو سیاستکتا کے مارز وجود میں آنے سے پہلے جن امامان دین و ملت میں حدیث کی خدمت کی ہے تو کیا وہ تحسین کے لائق نہیں مثلاً امام العیمہ کاشف العام سراد العام حضرت سیدنا امام اعظم ابو نفار اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور رفیع الشان تابعین کی زیارت فرمائی اور ان کی صحبت بابرکت سے پیزان حدیث حاصل کیا تو کیا ان کی حادیث اور روایات قابل قبول نہیں اسحاد صحا نے حضرت امام اعظم رضی بی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں سے حدیث لی ہیں لیکن ان روایات کو ذکر نہیں کیا جن میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ایسا کرنے سے سید امام اعظم رضی دبی اللہ تعالیٰ کی علم حدیث میں کوئی کمی تصور نہیں کی جا سکتی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر آئمہ حدیث و فق کا مقام ایسا نہیں کہ جس کی حقانیت کے لیے ان کو سحسکتا کے جو اصحاب ہیں ان کی تصدیق کی ضرورت رہے حضرت امام عبدالرحاب شران رحمتہ اللہ تعالی اور یہ اپنے وقت کے غوث ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم بھی یہ کہتے ہو کہ امام ابو حلیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں کوئی حدیث ضعیف نہیں کیونکہ حضرت امام اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے راوی ہیں وہ یا تو صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں اور وہ جرح سے محفوظ ہیں ان پر تو کسی قسم کی جرح نہیں ہوتی تو پھر کیا سبب ہے کہ بعض حفاظ نے ان کے دلائل کو ضعیف حادیث پر مبنی قار دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن بعض راویوں کو ضعیف کہا جاتا ہے اس کا وہ ان کے مثال کے بعد سیمہ امام اعظم کے مثال کے بعد یا ان کی سند کے نچلے درجے کے راوی ہیں اور انہوں نے آپ کی سند کے علاوہ کسی اور سند سے روایت کی ہے حضرت امام اعظم نبونی پر بھی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہوتی ہے اس کو مسانی دث میں کہا جاتا ہے اس کی سب کی سب حدیث صحیح ہیں کیونکہ اگر وہ صحیح نہ ہوتی تو آپ ان سے کبھی استدلال نہ کرتے آپ کی سمند کی نچلی راویوں میں اگر کوئی راوی جھوٹا ہو یا جھوٹ کی تہمت سے داردار ہو اس میں کوئی حد نہیں ہمارے یہاں اس کی صحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس عظیم مستحد نے استدلال فرمایا ہے اس لیے ہم پر واجب ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں گر کے اسے کسی اور محدث نے بیان نہ کیا ہو جب تک آپ کی مسانید ثلاثہ میں ان کے فکری مذہب کی دلیل کو نہ دیکھ لیا جائے اس وقت تک ان کی کسی دلیل کو ضعیف نہ کہا جائے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کے احناف کرام جو ہیں انہوں نے ان کے مذہب پر کسی ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہو لیکن حضرت امام اعظم ابو ابونی فرضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس سے بالکل بریو ذمہ ہے حضرات گرامی قدر یہ وہ حقائق ہیں جن کو آج کل جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے تاکہ کروڑوں مسلمانوں پر مبنی سواد اعظم کے جذبات و احساسات کو زخمی کر کے مسلمہ عقائد اسلام کو مشکوک کر دیا جائے تو یہ ہم بھی یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی عقیدہ یا مسئلہ میں صرف حدیث نبوی کا مطالبہ کریں اس کے ساتھ سیاستہ کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تو عجیب سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو صرف انہیں چھ کتابوں کے اندر محدود کر دیا جائے تو بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر تو اصحابِ صحاح نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے خاص و خاص اہتمام فرمایا ہے وہ عظیم لوگ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم عاشق صادق اور غلامگار تھے ان کے ہاں عظمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کا خفیف سا تصور بھی نہیں پایا جاتا بلکہ عالم اسلام نے انگریزوں کی درندازی سے پہلے مقام نبوت کو اختلافات کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا یہ تو بدبخت انگریزوں کے منحوس قدم جب برس پاک کو ہند پر لگو ان ظالموں نے کچھ ایسے دین فروش مذہب فروش لوگوں کو خریدا اور ان کے قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں لکھوائیں جس کے نتیجے میں امت مسلمہ پارا پارا ہو گئی تو ان سے پہلے ان کی آمد سے پہلے جب سب لوگ اہل سنت ہی ہوتے تھے اور ان کے مقابلے میں شیعہ ہوتے تھے تو ان ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ عسلم کی ذاتی گرامی پر کسی طرح کی گستاخی کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس طرح کی کوئی ضرورت کر بھی نہیں سکتا تھا تو یہ انگریز کے ناپاک قدموں کی نحوشت ہے کہ اس نے اس طرح کا ایک طبقہ ایک فرقہ پیدا کر دیا ان کو روپیہ دیا ڈالر دیے مال دیا پاؤڈ دیے جس کے نتیجے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان گٹانے کی کوشش کی آج بھی جب ان سے ہم کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہوتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہو بلکہ ان کی ہر بات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کے پہلو نکلتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو گٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے ان کا دفاع کرتے ہیں تو انگریزوں کے آنے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات الشفات کے بارے میں قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے بارے میں تقدیر کے موثر یا غیر موثر ہونے کے بارے میں بہت سے علم الکلام کے ماہرین گفتگو کیا کرتے تھے پہلے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے متعلق کسی کی دو رائے نہیں تھی کوئی بھی شخص ان سے اختلاف رائے نہیں کرتا تھا اس جو عظمت سرکار بیان کرتا تھا مثال کے طور پر حضرت شیخ عبدالحق حدیث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وضول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی اور شان حاضر و ناظر کے بارے میں امت مسلمہ میں کبھی اختلاف نہیں رہا وہ حضرت شیخ کے زمانے تک بھی ایسا کچھ نہ تھا کہ انگریزوں نے عالم اسلام کے متعدد ملکوں میں اپنا سرور وسوخ قائم کیا ان ظالموں نے حضور جانِ ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مضبوط اختلاف بنا لیا تاکہ فاقہ کشی کے باوجود اپنی غیرت ایمانی پر مر مٹنے والی قوم کے سینوں سے روحِ محمدی کو نکال, نکال دیا جائے اور یہ قوم ہر اعتبار سے مردہ ہو جائے اب انگریز تو جا چکے ہیں لیکن ان کے تیار کردہ تو ہی دی آج بھی اس نباک مشن پر عمل کر رہے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں اسی مشن کی تکمیل کے لیے نام हो جہاد ہو رہا ہے لوگوں سے چند اکٹھے रहे हैं رہے ہیں مدرسے जा रहे हैं जिस ہیں جس گاؤں میں ایک بھی تو ہی دی ہے یہ فتنہ ہے وہاں بھی چند دنوں میں مسجد تمیر کر کے ایک نئے فتنے کا وغیرہ جو ہے وہ گرم کر دیا جاتا ہے اور کتابوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے اصل ماخذ کے متن تبدیل کیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کی چابک دستی اور ہم لوگوں کی سستی اور کوتا کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے ہمارے عظیم اسلاف کی تعلیمات پر بھی ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے تو بات یہ ہے اتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر اچھال رہے ہیں اور اپنے آپ کو بزرگوں کے سخ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں متر مضرات ہمارے سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے اپنے ذاتی اختلافات چھوٹے موٹے جھگڑے ان سب کو ختم کر دیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر یعنی گستاخان رسول کا کما کریں ان کا تعارف کروائیں لوگوں کو اور ان کو بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس طرح کے گستاخ ہیں جو صرف نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا اور ان کو مانتے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے آئندہ درسوں میں مسلم شریف کیونکہ ہمارا موضوع ہے تو صحیح مسلم شریف سے ایسی ایسی حدیث پیش کی جائیں گی جن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی عظمت اور شان کا چاند جو ہے وہ چوڑنے سے بڑھ کر چمکتا ہوا نظر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت خالق کا اعینت بندہ مسجد الدین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کا ایناعت اپنے پیار محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے بخل ہماری آج کی جہاضری کو قبول و منظور فرمائے اللہ پاک ہم نے جو کچھ صحیح صحیح آج کے اس محفل میں بیان کیا یا تیرے پہرے محبوب صلی اللہ علسم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قلعہ عطا فرما حضیب نقلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی کے آپ کے والدین کئی نین قلعین طاہر بار بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں حکومت منظور فرما مولا ان کی خدمت میں ہمارا یہ توفا اپنے حبیب کریم کے فخر ان کو عطا فرما مولا تعالیٰ آپ کا کریم صلی اللہ علیہ تصد سے سنگیتن آزم نے ہی صلاحی سلام سے مسلمان مرد اور حاضر میں چھوٹے بڑے اس کا سب کا ثواب امام اعظم حضور غوث اعظم احب سبحانہ جملہ محدثی اسلام جملہ سوکھا گرام یا اللہ پاک سب کی بار اس وقت نظر سکتے کو مجھے تعید حضرت البرکت اسلام اشاضل قطب عالم ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نائب محدیس اعظم پیر پیر محمد محمد عبدالرشید صاحب قدرت اللہ تعالیٰ سب بزرگوں کی بادشاہ میں سب نظر کرتے اللہ باد حبیب کریم صلی اللہ کا شانا قطع یا پاک جتنے بہن بھائی اس روم میں موجود ہیں مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ففیل سب کی آرز تمناؤں کو پورا فرما مولا تعالیٰ جتنے حباب میں دعاؤں کے واسطے کہا ہے سب کی نیک جائز آرز تمناؤں کو مولا تعالیٰ پورا فرما اتنے مسلمان بیمار ہیں ہمارے سلوم کے لسنرز میں یا اللہ تعالی کوئی بھائی بہن اگر بیمار ہے تو مولاتار ان کو شپا تا فرما یا اللہ تعالیٰ جو کوئی پریشان ہے تو مولاتا ان کی پریشانی اپنی فرما کوئی تنگ دست ہیں تو ان کی تنگ گستیاں حدود فرما مقروض ہیں تو ان کو قرضوں سے لگا پتا فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے محلوب صحمۃ اللہ تعالی وسلم کے فیل تمام عالم اسلام میں پرچم اسلام کا یا اللہ پاک عظمت اور ذکار یا اللہ اس کو قائم فرما مسلمانوں کی پستی کو یا پاک عروج اور لمبی میں بدل دے یا الباغ ان کی جلت و عزت میں بدل دے تمام حکمران مسلمان حکمرانوں کو مسلمان فوجوں کو مسلمان عوام کو یا لپاخ مجھدی غیرت اور ملی جذباتا فرما یا لپاک ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا لباخ اس ملک کو اندرونی برونی ہر قسم کی سازشوں سے مخصوص عموماً فرما اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس روم کو سدا سلامت رکھنا اللہ <سؤال> پاک روم میں آنے والے <سؤال> بہن بھائیوں کی اس پیاری بری محفل کو اس محبت کو ہمیشہ قائم و تعین رکھنا یا اللہ تعالیٰ ہمارے رومز کو نظر بد سے محفوظ و مروم رکھنا اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر ذوق و شوق کے ساتھ یہ اللہ پاک ان لومز کو آباد رکھنے کی توفیق محسوس ہوگا مولا تعالیٰ مدینہ نے تو یہ بار بار بار بار بات بہادریاں فرما اور اس شان سے عطا فرما کہ ہم جس طرح یہاں بیٹھے مولا تعالی تیرا تیرے محبوب کا تیرے محبوب نندوں کا ذکر کر رہے ہیں گمبد خزرہ شریف کے سائے میں بھی اسی طرح اس طرح کا ذکر مولا تعالیٰ کرنے کی تو عطا کام مولا تعالیٰ جو ہم نے تو سے مانگا ہمیں عطا فرما جو اللہ پاک جو ہم نے تو سے مانگا ہمارے لیے بہتر نہیں سے بہتر کر کے عطا فرما مولا تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے تج سے مانگا عطا فرما جو نہ مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وسلم کے بردین تمام مسلمان اہلسمت وجمات زور آل آدر کے غلام یا دنوں میں جن کی خدمت میں مصروف ہے مولانا کے جذبوں میں علم میں عمل میں عمر میں, میں بیٹھنے کا فرما اللہ تو کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ آ جائیں مائک پر اور سوال کر لیں اس کے بعد رضوان بھائی آپ کچھ پلے کرنا چاہیں تو آ کر پلے کر سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کامران بھائی آپ نے جو مجھے پی ایم کیا ہے یہ مسئلہ اور حوالے سے ہے اس کا لباس کے اوپر لگنے کی وجہ سے ہے کہ وہ اگر لباس پر لگ گئے اور اس کی بھی قسمیں ہیں ٹھیک ہے وہ لباس نا پاک نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ آپ امید ہے آپ مسئلہ سمجھ گیا ہوں جو کر رہا ہوں مائک ہے جناب جو بھائی آنا چاہیں السلام علیکم و اللہ اور ایک گزارش میں جاتے جاتے آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ جی اللہ تو یہ ڈائلکس پر بھی جو ہے وہ صبح رات اپنی انٹری ضرورت کیا کریں اور میں یہاں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے وائی بھائی کو کہ انہوں نے بڑی ہی جان شانی کے ساتھ وہاں کا روم جو ہے وہ سنبھالے رکھا ہے اور آج ماشاءاللہ اللہ وہاں رونتنے میں خوشی ہوئی رضمان بھائی کی کوششیں بارآبر صاحب رہی حسان بھائی بھی کہتے رہتے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے اس روم میں اتنی رونق لگائیں اتنی رونق لگائیں کہ ہمارا روم جو ہے وہ ٹاپ پر چلا گئے اور ان شاء اللہ تعالی ضرور جائے گا اور ایسے بھائی آپ کو آج کے اسپیشل ڈے پر اسپیشل موقع پر یہ تو فرضی پھولوں کے تحفے پیش کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ دعا دے رہا ہوں کہ اللّہ تعالیٰ اسی سال آپ کو مدینہ تجیبہ کی حاضری مصیب کرے اور آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ کرے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ تجیبہ کی حاضری کی سعادت کا فرما دے تو مائیک میں کر رہا ہوں پلیز اس پیغام کے ساتھ کہ ہمارے یہ دونوں روم جو و شاد رہیں گے اور جتنے بھی احباب نے کوشش کی ہے ابھی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ادھر بالکس پر عبدالحکم رضا کرنے کا بھی ماشاءاللہ بڑا متحرک ہے ندی شیر کا ماشاء اللہ بڑا متحرک ہے مدینہ ندی السلام کا کو بڑا متحرک ہے،, ہے اس درپال میں تو جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں اس کوشش اور کابش میں شریک ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب قریم کسر کا صدقہ سب کو جاتا ہے آ رضوان بھائی السلام علیکم و اللہ میری آواز آ رہی ہے جی بالکل ایسا بھی ماشورہ ہمارے عظیب بھائی نے بڑا بڑی محنت کی ہے وہاں پہ ہم سب جانا چھوڑ گئے تھے آہستہ آہستہ کیونکہ وہ روز کا تو دو دو ونڈو کھول کے لیکن انہوں نے جناب یہ استقامت میں رہے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے رہے ہیں ماشاءاللہ آج کافی بھائی ابھی وہ میرے خیال سے اس میں کوئی ایرر آیا ہوا تھا لاگ ان نہیں ہو رہا تھا لیکن اب ٹھیک ہو گیا اب آپ میرے خیال سے لاگ ان کر سکتے ہیں اگر نہیں ہو تو تھوڑی دیر دیر کے بعد آپ ٹرائی کرتے رہے انشاءاللہ شاء اللہ میں سے سوال ایک پوچھنا تھا آپ نے کہا اور بالکل مطلب بالکل ہمارا یہ ایمان بھی ہے سیدنا امیر حمزہ کو سعید و کہا گیا تو امام حسین کو بھی سید و کہا جاتا ہے تو ایک بابی کے ساتھ بات ہو رہی تو وہ کہتا ہے جی کہ امام حسین جو ہے وہ سید الشہدا نہیں ہیں بلکہ امیر حمزہ جو ہیں وہ سید الشہدا ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دیں اس کا کیا جو ہے وہ جو ہے بات ہوگی اس کے متعلق کہتا جی کہ ان کو سید الشہدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور امام حسین کو انہوں نے نہیں کہا بارے میں ذرا بتا دیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ رضوان بھائی اس میں کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جیسے سید کا لفظ سید بمانا سردار ہے یا اعظم کا لفظ بڑے کے معنی میں ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے اپنے ادوار کے حساب سے ہوتا ہے ابھی جیسا کہ یہ وہابی بھی لوگ سکا امام اعظم کو امام اعظم کہنے پر کے آنے پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام اعظم تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس طرح ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ امام اعظم سے مراد اپنے زمانہ میں وہ آپ سب سے بڑے تھے اپنے آپ سب سے اعلیٰ تھے اسی طرح سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید و شہادا ہے کہ آپ کے زمانہ میں آپ سے بڑا شہید اور کوئی نہیں ہے اور سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حوالے سے سید و شہادا ہے کہ جو عظیم قربانی آپ نے اپنے دور میں پیش کی ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی تو اس لیے یہ دونوں ہی سید و شہدا ہیں اور دو اگر سید و شہدا ہو جائیں تو جو دیوبندی صاحب سے پوچھ لیں کہ اس میں کوئی حرج ہے کہ قرآن پاک کی کسی نقص سے یہ متعارض ہو رہا ہے یا قرآن پاک میں کوئی آیت اس طرح کی آئی ہے کہ سید و شہدا اگر دو ہو جائیں تو اسلام کو کوئی خطرہ لائق ہو جاتا ہے یا کوئی حدیث پاک اس طرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہو کہ جناب اگر حضرت حمزہ کے بعد کوئی اور سید و شہدا ہو گیا تو نعوذ باللہ ان کے سید و شہدا ہونے میں کوئی فرق آ جائے گا تو یہ ان کی صرف اور صرف بغز ہیں ان کا سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ایک وقت میں اگر دو بھی سید و ہو جائیں تو کیا ہے اس میں اقتباہ کیا ہے تو وہ اپنے اپنے دور کے حساب سے ہے امیدیں آپ سمجھ گئے ہوں گے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سوانہ بھائی مجھے پکا یقین ہے کہ آپ آج درس میں شامل نہیں ہوئے اس لیے آپ نے جو کل مسئلہ مجھے پوچھا تھا تو وہ بھی آپ کا حل نہیں ہوا اور آپ کو جناب پیسے خرچنے پڑیں گے اور اماں کے ساتھ پاکستان واپس جانا پڑے گا میں نے بہت کوشش کی کہیں سے وہ مسئلہ مل جائے کہ وہ اکیلی جا سکتی ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جناب بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے ان کی عمر ساٹھ سال ہو یا ستر سال ہو وہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ سمیہ ریاس کے مسائل جو ہیں وہ اور حوالے سے ہیں سفر بہرحال محرم کے ساتھ کرنا چاہیے مائک فری ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم مہنگا تو ہے چلو اسوانا صاحب شریعت کا خیال رکھیں یہ مہنگے سب سے کی بات نہ کریں اتنے کنجوس نہ بنے صاحب یہ کنجوس ہے اور مسئلہ کوئی نہیں ہے انہوں نے اپنے بچوں کو عیدی دیا پانچ پاؤں عید کے اوپر تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اب پانچ پاؤنڈ میں وہ بےچارے کی انہیں کہا گنجی نہ آئے دی پانچ پاؤنڈ میں دو تین بس مل جائیں گے وہی بےچارے لے کے ابا جناب چیپڑ کیوں گی پتا جی جی اللہ خیر کرے جناب تو جاؤ آپ چوبیس والا صاحب آپ میں آپ کو تو جانا چاہیے یار تو اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ٹکٹ پہلے کرا دیں اصل اس میں ایک ایک ان کو یہ بھی مطلب ابھی جیسے جی انہوں نے ہر سال بھیجنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سردیوں میں اگلی سردیوں کے لیے جو ہے وہ سیٹ کروا لیں تو آپ کو بہت ہی سستی مطلب مل جائے گی ہے جی تو آپ پہلے جناب سال پہلے ہی آپ ٹکٹ بائک کر لیں تو ہر سردیوں میں تو آپ نے جانا ہی ہے تو آپ کو جناب تھوڑے پیسوں میں آپ کو مطلب ٹکٹ مل جائے گی سال پر ٹکٹ بائی کی جائے تو کم دوسرا وہ میں ذرا دیکھ رہا تھا وہ دیوبندیوں میں اور طالب شاہ اور زبیر علیزئی کے خلاف روم کھولا ہوا تھا کر رہے میں نے کہا چوبائل لگے رہے وہ کوئی بات نہیں ہے تو <تصفح> آپ آپس چپیڑ پہ جناب کیا نام چوہری صاحب سوانا صاحب رضا مدینہ بھائی لیکن اور فاروخ بھائی بھی آتے ہیں یہ فاروق بھائی آپ بھی یار بلکس پر بھی نک چھوڑا کریں یار پردیسی بھائی آپ نہیں ہیں بلکس پر ٹھیک ہے بعد جناب یہ مکہ مدینہ بھائی تو نہیں یہ تو رات کو آتے ہیں کو رات کو آئیں گے تو ان کو بتائیں گے ٹھیک ہے خاک مدینہ بھائی آپ نہیں ہے وہاں پر یہ ایس بی آئی مدنی بھائی آپ نہیں ہے وہاں پہ عرفان بھائی آپ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قمر ال بھائی آپ نہیں ہے مسکین انجینئر صاحب آپ بھی نہیں ہیں تو اس کے علاوہ جناب عبد الرحمان بٹ صاحب جو ہیں آپ بھی نہیں ہیں جناب وہاں پر مسکین بھائی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا بھائی ٹھیک ہے اور پردیسی بھائی آپ بھی پلیز ڈاؤن لوڈ کر لیں بھائی وہاں پہ نک چھوڑ دیں فاروق بھائی وہاں پہ نہیں ہیں علی شیر خیر یہ تو نئے بھائی ہیں بن کوئی تو سارے بھائی وہاں پہ نک چھوڑ دو بھائی وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں جناب اس کو وعلیکم السلام بھائیو آپ کیسے ہیں جناب اور جی ایم صاحب آپ بھی وہاں پہ نک چھوڑ دیں بلکس پر ٹھیک ہے جناب تو آ جائیں جی ہسا میں مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان بھائی میں شوانہ بھائی سے یہ بات کرنے کے لیے آیا تھا قرآن کے حکیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی فرمایا میں یہ قبل یا جوال مخرج ہوں نمبر اٹھائیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو اللہ سے ڈرے اور تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور یارزمن حیث اللہ حدیث فرمائے اور اللہ اس کو ایسا رزق لیتا ہے جس کا اس کے گمان بھی بھی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے سے مراد شریعت مستق پر عمل کرنا ہے تو آپ جب شریعت پاک کی خاطر تھوڑے پیسے خرچ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ذرائع کافر مہنگائی کے جو آپ کے وحموں گم میں بھی نہیں ہوں گے اس کی ایک مثال تو میں میری ذہن میں بھی آ رہی ہے جیسا کہ سارا سال ہی ہو سکتا ہے آپ کی دعوت باہر ہوتی رہیں تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے آپ کے لیے جناب آپ کو جو روزانہ کا کھانا پکانا پڑتا ہے خرچ کرنا پڑتا ہے وہ بن جائے گا آپ سے تو باقی رہی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جب چار بچے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور یہ بات دین میں رکھیں کہ ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلات السلام میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں تو اور جہاد کی بیت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یا رسول اللہ علیہ وسلط والسلام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں زندہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ان کی خدمت کرنے کے لیے ان پیچھے کوئی ہے ارض کیا نہیں یارس اللہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں تو فرمایا جب تو وہاں سے آیا تھا تو ان کے کیا تاثرات تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کیا یا رسول اللہ علیہ وسلّام وہ تو رو رہے تھے میرے دکھ میں میرے غم میں رو رہے تھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علسم نے فرمایا ماں کماں اب قیدہ ہما اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کہ واپس لوٹ جا اور جیسے ان کو رلا کے آیا ہے ایسے ہی ان کو جا کر ہنسا دے تو میرے بھائی ماں باپ کی خدمت کریں آپ تو پیسوں کی فکر مت کریں اللہ تبارک مطالعہ آپ کو بہت پیسے دے گا اور قرآن کریم کی ابھی جو آیتی مبارکہ میں نے پیش کی ہے ادب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ناول شدہ اللہ کی سچی اور پیاری کتاب میں فرما دیا گیا ہے کہ وہ یا رزب ہو منہیت کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا اور اس کے کاموں میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق دے گا جس کی اس کو گمان بھی نہیں ہوگا جی تو ماں باپ کے حوالے سے تو یہاں تک بھی جی سے پاک نہیں آیا ہے کہ ان کی اطاعت فرمبوداری کر کروا ان ضالا ماں کا اگرچہ وہ تن پر ظلم بھی کریں تو بھی ان کی بات تو ان کی خدمت کرنی ہے جی دادا دادی بھی ماں باپ میں شامل ہوتے ہیں جناب یہ بالکل آتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ کے ماں باپ ہیں تو ان کا ڈبل رشتہ ہے تو اس لیے خدا کے واسطے یہ چالیس پچاس ہزار ساٹھ ہزار کی آپ کنجوسی مت کریں ان کی خدمت کریں اور موقع آپ کو مل رہا ہے اجتماع میں شرکت کا تو اس میں بھی آ جائیں جی فاروق بھائی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء بڑی جناب بر وقت آپ نے انٹری دی ہے دراص تو سارا گزر گیا جب آپ آئے ہیں تو اب سوانا بھائی کے ساتھ آپ کی جناب دودھ کار کا بڑا عظیم موقع ہے تو یقیناً آپ اس میں حصہ لینا پسند کریں گے اور میرا آج کا جناب یہ مشن ہے کہ آپ پنجابی میں ذرا بھائی کی تھوڑی سی کھینچائی کر دیں تاکہ سوانا بھائی جو ہیں وہ جی آپ کے والدین یہاں ہیں تو ٹھیک ہے ان کی خدمت بھی کریں اور یہ ہے کہ ان کے جو والدین ہیں ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے آسان بھائی سے ملنا اچھا پاکستان میں آسان بھائی سے ملنا اچھا اس میں ایک بات ہے تو اگر آپ نے ان سے ملنا ہے تو ان کے لیے لیپ ٹاپ ضرور لے کر جائیے گا چاہے وہ جو ہوتے ہیں نا وہ باہر پھینکے ہوئے ان میں سے لے جانا تو ورنہ وہ آپ کو گھسنے نہیں دیں گے وہاں اچھا اسی لیے وہ بند کر رہے ہیں اچھا اچھا جناب ٹھیک ہے جناب جی لنڈا مارکیٹ سے نا ایک موبائل وہ لیپ ٹاپ ضرور ان کے لیے لے کر جانا ورنہ وہ نہیں گھسنے دیں گے کراچی میں آپ کو لوڑی شجاد آ گیا وہ بھی لوڑی شجاع فروغ مائک تبدیلی فری ہے جناب السلام علیکم رحمت اللہ